بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کلیا فر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو ماتا جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا ولاب نم آبد اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ولا انا داب تم اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو